جزاک اللہ عام گیارہ بارہ امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے میری آواز اگر آ رہی ہے تو بتا دیں وائس ہو کے ہے جی جزاک اللہ ان اللہ اللہ حسب معمول تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج نمبر تیس سورہ توبہ سے ہم نے آغاز کرنا ہے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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلط وسلام یا رسول اللہ وحلا علی کا واصحبی وسلام و علیہ کا یا نبی اللہ وحلا علی کا یا نور اللہ سے دینا و ومولانا محمد محدین الجود وی ولی وبارک وسلم سورہ توبہ آیت نمبر تیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ترجمہ کنز المان سماعت فرمانے اور یہودی بولے ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور نفسرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں اللہ انہیں مارے کہاں اون دے جاتے ہیں اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں عیسائیوں کا شرکیہ نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور جیسا کہ یہودیوں سے متعلق فرمایا کہ یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ نظریہ ایسا ہے کہ بالکل شرکیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ اولاد سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنی شان الوحیت کا بیان جو ہے وہ فرمایا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے ماننے والے اقوام کے گندے نظریات اور عقائد جو ہے وہ بیان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمائے ہیں اور یقیناً اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بخشش نہیں ہے یہودی اور نصرانی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ادھیان پر بھی نہ رہے جو نظریات اور عقائد اسلامیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم فرمائے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بلکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں نے ان کی جو ہے ان نظریات کو اور عقائد کو قبول نہ کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے جبھی تو فرما رہا ہے انا ہی کہاں اونجے جاتے ہیں ارشاد فرمایا گیا هم هم من دون اخبار اربابلہ ابن مریم وما امرو الا ابود الام واشدہ لا اللہ اللہ صبح نہ ہو اما یوشری انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور نسیب المریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوچھے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسے پاکی ہے ان کے شرک سے تو اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ حکم الہی کو چھوڑ کر وہ شیطان کے حکم کے پابند ہو گئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ محاذ اللہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہنے لگے اور اسی طرح جو ہے ان کو تو اللہ تعالی نے یہی حکم دیا تھا وما امی ان کو حکم نہ تھا اللہ مگر یعنی کیا حکم تھا لیا اب دل واشا کہ اللہ کو پوجیں ایک اللہ کو پوجے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسے پاکی ہے ان کے شرک سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے اللہ رب العزت نے محبوب کردیم صلی اللہ علیہ وسلم بر جو آیات نازل فرمائی قرآن نازل فرمایا تو یہود مدینہ اور عیسائیوں کے نظریاتی اور عقیدے کی جو بیماریاں ہیں ان کو ظاہر فرما دیا تاکہ یہ لوگ محبوب علیہ السلام کی زبانی سن کر جو ہیں وہ توبہ کریں لیکن یہ اپنے شرک میں بڑھتے ہی چلے گئے اور جو لوگ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لائے یقیناً اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آئت نمبر یہ بتیس ہے ان یوری نور اللہ بی ویعب اللہ تین والی ہلکا پیرون چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مانے کافر سبحان اللہ آئت کو دوبارہ سنیں ترجمہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مانے کا پھر یعنی اللہ چاہے گا کہ اپنے دین کو غلبہ دے یہاں مراد یہ ہے اس فائد میں یہودیوں کی ایک اور اسلام دشمنی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ یہود نبی پاک علیہ السلام کی نبوبت کے دلائل کو جھچڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کے دلائل کی اہل پانچ قسمیں ہیں کہ حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اثبات کے لیے بے شمار معجزات بھی پیش کیے نبی پاک علیہ السلام امی اور آپ نے قرآن کو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی نہیں لا سکا اس کی دی ہوئی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور اس کے اس دعوے کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا حاصل یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک بطالہ کی عبادت سے جو بھی علمی اور عملی کمالات ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے آپ نے علم اور عمل کے ہر کمال کی اپنی ذات سے نفی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک امال کو کبھی مجھ نجات قرار نہیں دیا بلکہ یہی فرمایا کہ میری نجات بھی صرف اللہ کے فضل سے ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھیں آپ علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت سے اپنے لیے کوئی ابریائی یعنی کوئی بڑائی نہیں چاہتے بلکہ یہی فرماتے تھے کہ ساری عظمت و جلالت اجریائی صرف اللہ کے لیے ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ نبوت سچا ہے جبکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کے کمالات کا چرچا ہو اور لوگ کہیں کہ یہ اس کے کمالات ہیں خاص کمالات کا ذریعہ کوئی اور ہو اور پھر میرے آکا علیہ السلام نے بہت سے شہر فتح کیے لیکن اپنے لیے دنیا جمع نہیں فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے لباس اور گھر کے ساز و سامان میں کوئی آسودگی عیش نہیں تھا ڈیروں مالک غنیمت آتا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کیے بغیر مسجد سے نہیں اٹھتے تھے جس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں اور اس دعوی نبوت سے آپا علیہ السلام کا مقصود اپنی ذات کی منفعت نہیں تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جس قدر عبادت کا حکم دیا خود اس سے زیادہ عبادت فرمائی لوگوں کو پانچ نمازوں کا حکم دیا خود تحج سمیت چھ نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کو چالیسواں حصہ وکار کا حکم دیا خود پاک کچھ رکھتے نہیں تھے لوگوں سے کہا تمہارا ترکہ ذراثت ہے اور میرا ترکہ سب ہے لوگوں کو تروئے فجر سے غروب آفتاب تک روزے کا حکم دیا اور خود وشال کے روزے رکھے جس میں سہری ہوتی ہے اور نا افطار کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا اور راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مقدس سوج جاتے تھے لوگوں کو چار بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود بیک وقت نو ازواج میں عدل کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا عبادت اور ریاضت میں اس قدر کوشاں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے نبوت اپنے عیش و آرام اپنی آسودگی اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے نبی ہیں آپ کا پیغام سچا ہے اور جس طرح کوئی شخص سورج کے نور کو بجانے کے لیے پھنکے مارتا رہے تو سورج کا نور کم نہیں ہوگا اسی طرح یہود اور دیگر مخالفین اسلام کی اسلام کی دشمنی کوششوں سے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کمی نہ ہوگی انشاء اللہ سبار کا مطالعہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بال ہدا بدی بلحل دینی گلی ولو کری وہ بھی ہے جس نے اپنا رسول شکایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرق دیکھیے عیسائیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اس کی حجت کب کرے دوسرے دینوں کو اس سے منسوخ کرے سنا چاہے الحمد ایسا ہی ہوا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظور کے وقت ظاہر ہوگا جبکہ کوئی دین والا ایسا نہ ہوگا جو اسلام میں داخل نہ ہو جائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا ہر ملت ہلاک ہو جائے گی میرا وشاد فرما رہا ہے آج نمبر چونتیس ہے یا سرجمۂ تنزول ایمان اے ایمان والو بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال نا حق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ کے جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوش خبری سناؤ درد ناک عذاب کی اللہ اکبر کبی را دیکھیے اس میں یہ فرمایا گیا ہے اے ایمان والو بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اس طرح کہ دین کے احکام بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں تما زر کے لیے سحریف و تبدیل کرتے ہیں اور قطب سابقہ کی جن آیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا صفت مضبوط ہے مال حاصل کرنے کے لیے ان میں فاصد تعویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی اسلام سے اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے ہیں تو اب ان کے ناجائز طریقے کیا تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے مال کھانے کے یاد رکھیے پہلے آیتوں میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کی مضمون صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بلند اور برتن سمجھتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے اس حایث میں یہ فرمایا ہے کہ اس تکبر کے باوجود وہ لوگوں سے مال لینے میں بہت شریف ہیں اور لوگوں سے ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے ہیں کہ وہ رشوت لے کر شرعی احکام میں تختیف کر دیتے تھے اگر تو ریت میں رجم یا کوڑوں کی صلاح ہو تو وہ صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیتے تھے انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا تھا کہ انہیں آخرت میں نجات اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ ان کی خدمت کریں اور ان کی اطاعت کریں تو رایت میں نبی پاک علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان کی ایسی باطل تعویل کرتے جو نبی پاک علیہ السلام پر منتب نہ ہوتی بلکہ ان کے عوام ان سے کٹ کر نبی پاک علیہ السلام کے مدیب ہو جائیں اور ان کے نذرانے شکرانے بند ہو جائیں انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ صحیح دین یہودیت یا عیسائیت ہے اور اس دین کی تقویت اسی وقت ہوگی جب اس دین کے حاملین کی مالی خدمت کی جائے تو وہ ان باطل طریقوں سے اپنے عوام کا ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے ہر چند کہ وہ اس ناجائز مال کو کھانے کے علاوہ دیگر مسارف میں بھی خرچ کرتے تھے لیکن عرف میں کسی سے ناجائز مال لینے کو مال کھانے سے تعریف کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور مفسرین نے اس کی یہ توجہ بھی کی ہے کہ کسی کا مال لینے سے بڑا مقصود اس مال کا اس مال کو کھانے اور پینے پر صرف کرنا ہوتا ہے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا نا حق مال کھاتے ہیں تو لوگوں کا اس دنیا میں بڑا مقصود مال اور عزت اور سرداری کا حصول ہوتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال حاصل کرتے تھے اور عزت اور سرداری کی حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور حضور علیہ السلام کی اطاعت سے روکتے تھے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو جاتے تو پھر لوگ ان کی تعظیم اور ان کی تقریم کو چھوڑ دیتے تو یہ ان کو بڑی فکر کاری تھی جبھی وہ مسلمان ہونے سے لوگوں کو روکتے تھے آیت نمبر تینتیس میں فرمایا جا رہا ہے یوم یوک ماں تین جہن مت جاہ خوشی کم فب خو ماں تم تم پک جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر اس سے داویں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹے یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں مراد بالکل ظاہر ہے کہ شدت حرارت سے سفید ہو جائے گا حرارت کی جو ہے وہ شدت سے اور پھر اسے ڈالیں گے ان کی پیشانی ہٹیں اور پیٹھے انہیں جسم کے تمام اثرات پر عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اپنے مالوں کو اس کا یہ انجام ہے اب اس میں ادائیگی زکوٰۃ کے بعد ادائیگی زکوٰۃ نہ کرنا یہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ شامل ہو گیا اور پھر جو لوگ اس کلام سے دور رہے صرف مال کی حوث میں خاص طور پر پچھلی آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ دنیا کے مال کے عوض جو ہے تفسیر میں آپ نے سنا کہ تو کے احکامات کو بدل دیتے تھے لوگوں کے لیے پیسے دینے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا عذاب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یعنی اس آیت میں پریشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داغنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ اشرف آغاہ ہیں جو آگاہ رئیسہ دل دماغ اور جگر پر مشتمل ہیں اور چونکہ انسان اپنے انہی آغاہ کی سلامتی کے لیے مال جمع کرتا ہے اس لیے ان آگاہ کو اس مال کے ساتھ جلایا جائے گا یا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چار اطراف ہیں اگلا حصہ پچھلا حصہ چہرہ اگلا حصہ پر اور پیٹ پچھلے حصے پر دلالت کرتی ہے اور دو پہلو دائیں اور بائیں جانبوں پر دلالت کرتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ ہر جانب سے اس کو عذاب دیا جائے گا اور اللہ تبارک کا مطالعہ کی طرف سے جو ہے وہ بڑی سخت سزائیں ایسے لوگوں کا مقدر ہو جائیں گی تو یہ یہاں پر تفسیر ہے جو کہ ہم نے مفت سرسی آپ کے سامنے پیش کی میرا نام ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 36 ہے إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلقت خلقت سماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين قجم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہے اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے, والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے انمو مطفقیم اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو دیکھیے عیسائیت پاک میں بھی فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہے یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ احکامی شرع کمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے ہے اور پھر فرمایا اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی کتاب سے یا لوہے محفوظ مراد ہے یا قرآن یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یعنی ذی قعدہ ذی الحج محرم اور ایک رجب کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم ہوتی تھی اور ان میں کتاب حرام جانا جاتا تھا اسلام میں بھی ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی لیکن بہرحال پہلے جنگ مناتی لیکن بعد میں اس کی ممانعت جو ہے ممانعت کی آیت آ گئی لہٰذا حرمت والے مہینوں میں بھی اگر جنگ ہو جائے تو اس میں بھی جہاد کیا جائے گا پھر فرمایا گیا کہ یہ سیدھا دین ہے ذالک کا القیم یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو مراد یہاں پر کیا ہے یعنی گناہ نہ کرو نافرمانی نہ کرو خصوصیت سے اس مہینوں میں ویسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں کرو ان میں نہ کرو ایسا مسئلہ نہیں ہے خصوصی سے ذکر کیا گیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے یعنی اللہ ان کی نصرت اور مدد فرمائے گا یہ یہاں پر مراد ہے تو اب عبادات اور معاملات میں کمری تقویم کا اعتبار ہوتا ہے یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاملات کی احکام ان مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے جو مہینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے نہ کہ وہ مہینے جو اجمیوں رومیوں کبتیوں اور ہندوؤں کے نزدیک معروف تھے تو غیر عرب کے نزدیک مہینہ تیس دنوں سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے اور عرب کے نزدیک مہینے کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک مہینہ تیس دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا البتہ تیس دن سے کم کا مہینہ بھی ہوتا ہے یعنی انتیس کا ہو سکتا ہے تو اللہ تبار کا وطالیہ نے ان بارہ مہینوں کو مقرر کیا اور ان کے نام رکھے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی ان میں ان مہینوں کا ذکر کیا اللہ کی کتاب سے مراد لوہ محفوظ بھی ہو سکتی ہے بہرحال تو یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ یہاں پر جو کمری مہینوں کا ذکر فرما دیا گیا ہے تو عیسوی مہینے شمسی مہینے شمسی مہینے جو ہیں ان کی بھی بہرحال اپنی جگہ اہمیت ہے اب دیکھیے عبادات جس طرح کے حج ہم کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں عید مناتے ہیں کمری حساب کتاب سے ہے لیکن اگر ہم نمازوں کے اوقات وغیرہ کا حساب کتاب دیکھیں تو وہ شمسی مہینوں کے اعتبار سے سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے تو بہرحال اپنی جگہ اہمیت سب کی ہے میرا پاس بربر دیگار ارشاد پر رہا ہے إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليضاقئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا اس کے کافر بہکائے جاتے ہیں ایک برس اسے حلال ٹہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں تو اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ فرمائی اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں ان کے بڑے کام ان کی آنکھوں میں بلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا دیکھیے یہ بڑا نازک مسلہ ہے جو کہ یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے میں آپ کو دوبارہ ترجمہ اور تفصیلی نکاح بھی پیش کرتا ہوں دیکھیے فرمایا ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا یعنی کافر مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے تو رب فرماتا ہے ان نمن نسی قفر ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا نسی لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں اور یہاں شہر حرام کی حرمت کا دوسرے مہینوں کی طرف ہٹا دینا مراد ہے زمانہ جاہلیت میں عرب شہر اشہر حرم یعنی جو چار مقدس مہینے ہیں کی حرمت و عظمت کے وہ موتقد تو تھے تو جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بڑا اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے اس کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی عادت سمجھتے تو اس سے بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربی اقبل کو ماہ حرام قرار دے دیتے اسی طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومنے اور ان کے اس طرز عمل سے ماہ حرام کی تخصیص بھی باقی نہ رہتی کسی طرح حج کو مختلف مہینوں میں بھی گماتے پھرتے تھے وہ حج کو بھی مختلف مہینوں میں گماتے پھرتے تھے آکا علیہ السلام نے حجت الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے جو ہیں وہ سرکار علیہ السلط نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو ہے اس جاہلانہ رسم کو ختم فرما دیا اللہ اکبر تو ان کافروں کا کفر کا معاملہ دیکھیں کہ یہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ یہ لوگ مہینوں کو ہی آگے پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے موجودہ دور میں تو بعض بدبختوں کو چاند ہی پہلے نظر آ جاتا ہے یہاں تو مہینے ہٹا دیا کرتے تھے تو لگتا ہے کہ کوئی آپس میں تعلق ضرور ہیں ان دونوں قوموں کا آپس میں بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر جو ہے وہ اڑتیس کی تلاوٹ جو ہے وہ کرتا ہوں آپ سماعت فرمائیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ما مال اذا قیل لکم فرو فی سبیل اللہ سب فل تم او اور الدنیا من آخرا فما متا الحت الدنیا فی اللہ الا قلیل اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ کوش کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ خدا کی زندگی خدا کی راہ میں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو سفر سے گھبراتے ہو یہ شان نزول کے طور پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آئے تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی کہ تبوک ایک مقام ہے اطراف شام میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر رجب نو ہجری میں طائب سے واپسی کے بعد حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرک شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے تو نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا یہ زمانہ نہایت تنگی صحت سالی شدید گرمی کا تھا یہاں تک کہ دو دو آدمی ایک ایک کھجور پر بسر کرتے تھے سفر بہت دور کا تھا دشمن کثیر اور قوی تھے اس لیے بعض قبیلے بیٹھ رہے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا گرا معلوم ہوا اور اس غزبے میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش اور حال ظاہر ہو گیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غذبے میں بڑی عالمی ہمتی خرچ کیا دس ہزار مجاہدین کو سامان دیا دس ہزار دینار اس غذبے میں الگ سے خرچ کیے نو سو اونٹ اور سو گھوڑے و سامان کے اس کے علاوہ جو ہے وہ دیے اور اصحاب نے یعنی صحابہ نے بھی خوب خرچہ کیا ان میں سب سے پہلے صدی اکبر رضی اللہ تعالی تعالیٰ ہیں جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا جس کی مقدار چار ہزار دنم تھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا نصف مال حاضر کیا اور نبی پاک علیہ السلام تیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ کریم کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا عبداللہ بن ابئی اور اس کے ہمراہی مناسبین سنگ الہ تک چل کر رہ گئے جب لشکرام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے پانی سے اس میں کلّی فرمائی جس کی برست سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا لشکر اس کے تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا گیا اور ہر کل اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا اور اطراف میں بھی سرکار علیہ السلام نے اپنے لشکر بھیجے چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ کو چار سو سے زائد سواروں کے ساتھ عقیدر حاکم گومت الجنگل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے جو ہے وہ اپنے قلعے سے اترا اور حضرت خالد بن ولید کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے ہے تو آتا نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا اسی طرح ہاتھ میں عیلا پر اسلام پیش کیا گیا اور جزیہ پر صلح فرمائی گئی تو بہرحال غزلۂ تبو کی تفصیل جمن میں عرض کی جا سکتی ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان والوں تو میں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں کوچ کرو تو دوست کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو یعنی میں نے ارض کیا ابھی سے کہ ایک کھجور پر دو دو صحابہ گزارا کرتے تھے پورا پورا دن ایسے ہی اس وقت شدید گرمی قہط فیلی کا معاملہ پھر وہ وقت وہ تھا کہ جب فصلیں تیار تھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر صحابہ نے جہاد کے لیے جانا تھا تو یہی سے تو سب کچھ معلوم چلتا تھا کہ کون سچا ہے اور کون منافق ہے منافقین تو وہی رہ گئے صحابہ اکثر چلے گئے بعض نے جو سستی کی اس پر بھی انہوں نے توبہ ایسی کی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر ان کی توبہ کا قبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ تم فروب کم اذا بن علیما یس تب دل قومن فبیب اگر نہ تمہیں سخت سدا دے گا اور تمہاری جگہ اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اللہ حاق سے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ دشمنانی اسلام کی سرکوبی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے خود کافی ہے اگر نبی پاک علیہ السلام کے عہد کے مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے طلب کرنے پر جہاد کے لیے جانے میں سستی کی تو اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے وہ اپنے نبی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے گا اس لیے وہ یہ گمان نہ کرے کہ دین کا غلبہ صرف انہی سے ہو سکتا ہے تو یہ بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے آج کوئی بھی دین کا کام کسی بھی طرح سے ہے کوئی کر رہا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں یا میں نہیں ہوں گا تو جس طرح میں کر رہا ہوں اور نہیں کر سکتا نقصان ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے عادت سمجھ کر دین کا کام کرنا چاہیے اور جو جو لمحات ہم اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں اپنی مطلب زبان کے ذریعے اپنے جوارش کے ذریعے اپنے پیسے کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنے گفتار کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اس کو شہادت سمجھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ مجھ گناگار سیا کار کی خدمت قبول فرما لے اور زوال نعمت سے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہیں کہ خدا نہ نخواستہ زوال نعمت نہ ہو یہ سوچ اپنے آپ پر مسلط کرنا کہ جو کام میں کر رہا ہوں جس طرح کر رہا ہوں میں نہیں ہوں گا تو ان کو لگ بتا جائے گا یہ کر کے دکھا دیں ذرا تو پھر یہ ایسا سوچنے والے چلے جاتے ہیں کام ہوتا رہتا ہے وقتی طور پر کچھ کمی آئے بھی تو پھر پوری ہو جاتی ہے پہلے سے بہتر معاملات ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ایسی سوچ عام طور پر شیطانی سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے آج اور انکساری نصیب فرمائے آمین میرا پاک پروردگار دندا جلا ارشاد فرما رہا ہے إِذْ لَا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوطًا يَطْنَيْنِي إِذْ هُمَ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّتَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا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 صلا اللہ, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس کلام کی سچائی اس کی حلاوت اللہ ہمیں نصیب فرمائے حلاوت کاملہ نصیب فرمائے عامر اللہ رب العزت ایمان والوں سے کس طرح یہ ارشاد مثال دے کر ارشاد فرما رہا ہے اور بڑی مشہور یاد ہے غار چھور کے واقعے کو یاد دلا رہی ہے جو اللہ نے یہاں پر ان مطلب ایمان والوں کو یاد دلائی ہے کہ سستیاں نہ کرو جب محبوب علیہ السلام فرما دے بہار کے لیے تو نکل جاؤ بھوج کے مارے زمین پر نہ بیٹھو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ محض اللہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم ہوگے تو اللہ کا کام ہوگا اللہ تعالیٰ نے چند تلواروں کو بدر میں صحابہ کے ہاتھ میں جو تھی ان کو فتح دے دی ہزار کے لشکر کے مقابلے میں اللہ ہر جو چاہے کر سکتا ہے ان اللہ اللہ کل شہن قدیر دیکھا جائے تو چار پانچ یا سات آٹھ تلواریں اور ادھر ہزار کا لشکر ہر طرح سے کیل کانٹے سے مسلح کوئی مقابلہ تھا نہیں تھا ادھر صحابہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ شاخیں تھی لکڑیاں تھی تلواروں نیزوں بالوں اور مطلب کیل کانٹوں سے مسلح کفار کے مقابلے میں یہ ڈنڈے اٹھا کر آئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں تو یقینا یقینا یقینا اللہ نے مدد فرمائی جبھی تو کامیابی ملی ہے تو یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے دلہ تن سروح الله نسرا اللہ, اللہ کا فروغ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر جانا ہوا باہر تشریف لے جانا ہوا یعنی وقت ہجرت مکہ مکرمہ سے جب کفار نے دار, دار النزوا میں نبی پاک لے سلام کے لیے قتل قید وغیرہ کے برے برے مشورے کیے تھے فرمایا سانی نہیں عید ہما فی الغار صرف دو جان تھے جب وہ دونوں غار میں تھے انہیں علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو عید یقین الساوی جب اپنے یار سے فرماتے تھے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر تھے یاد رکھیے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے حسن بن فضل نے فرمایا جو شخص حضرت کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نسل قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا یہ نفس نفس ہے کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر آقا فرماتے تھے لا تحضن انمانہ غم نکھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے دیکھیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پہلو پر ران پر آقا علیہ السلام سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں غار میں صرف یہ دو ہیں فارے مکہ مشرقین مکہ غار کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کی عزت اور جلال کی قسم اپنا کوئی خوف نہیں تھا انہیں خوف تھا تو صرف یہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے یہ اس وقت کے خوف کے جذبات یہ پریشانی کے جو جذبات ہیں یہ انہیں کا حصہ ہے یہ پریشانی کے جذبات یہ محبوب کی حفاظت کا جذبہ پوری کائنات میں صرف صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں رہا تھا اس وقت تو اس مقدس ہزار کی ایک ایک لبحے کی عبادت خدا کی قسم ہزاروں کروڑوں خربوں مسلمانوں کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ایسی اللہ ترین عبادت ہے جو حضرت صدیق اکبر صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ لمحات اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی والے جو ہے وہ نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیلا آقا جب وہ پریشان ہوتے تو سرکار فرما رہے ہیں دیکھیں قرآن نے الفاظ بیان فرمائے ہیں لا تحظ ان اللہ معانا غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سکینہ تھا تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا سکینہ سے کیا مراد ہے قلب کو اطمینان عطا فرمایا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی وہ عزت <فَرَوحا> ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی یعنی ملائکہ کی فوجیں جنہوں نے کفار کے رخ کر دیے اور وہ ان کو نہ دیکھ سکے اور بدر و احزاب و غنین میں بھی انہیں غریبی فوجوں سے مدد فرمائی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی دعوت کپرو شرک کو پست کیا اللہ ہی کا بول والا ہے مور اللہ غالب حکمت والا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ میرا پانچ فرما رہا ہے آیت نمبر وعلیکم خیر الحکم انکم تم تعلمون پوچھ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری جل سے اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو تو ہلکی جان سے چاہے بھاری جلد اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مطلب ہلکی جان سے یا بھاری جان سے جو بھی تمہاری کیفیت ہو ان خوشی سے یا تکلیف سے باہر جہاد کے لیے نکلو اور ایک کال یہ ہے کہ قوت ذوق کے ساتھ اور بے سامانی سے یا سرو سامانی سے یہ بھی یہاں قول ہے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانو یعنی جہاد کا ثواب بیٹھ رہنے سے بہتر ہے مستعدی کے ساتھ تیار ہو اور قاہلی نہ کرو اور سستیاں نہ کرو نکل چلو اور اللہ کی رامد ہے وہ جہاد کرو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے لو کانا عردا قریبا و سفرا قافدا لتبعوك ولیکن معدت علیہ مشکا و سیحلفون باللہ لگ استطعنا لخرجنا مَعَكُمْ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ <لَكَذِبُونَ> اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا یعنی مراد یہ ہے کہ یہ آیت ظاہر منافقین کے لیے نازر ہوئی جنہوں نے غزبۂ ٹبوت میں جانے سے مطلب جو ہے وہ اراد کیا تھا یعنی اگر کوئی قریب کی جگہ والا معاملہ ہوتا جہاں سے مالغ غنیمت ملنے کے زیادہ موقع ہوتے تھے یہ سب سے آگے ہوتے مقصد یہ ہے یہاں پر یہ ارشاد فرمانے کا جو مقاصد جو یہاں پر یہ آئے بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے مفاہیم ہیں جو اللہ کی مراد ہے ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ قریب والا معاملہ ہوتا زیادہ غنیمت والی ہوتی مطلب وہ جنگ بزا ہے تو پھر یہ ساتھ چلے جاتے لیکن اتنی شدید گرمی میں اور اتنا دور کا سفر ان کی منافقت کو ظاہر کر رہا ہے اور طریقہ ہوتا تو ضرور صاحب چلے جاتے اور ظاہر ہے کہ مال رحیمت کے لالچ میں جاتے لیکن فرمایا کہ ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے انہیں یعنی منافق کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا یہ غیبی خبر ہے اور درائر نبوت میں سے ہے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا وہ جھوٹی قتم کھانے لگے بعد میں منافقین تو رب فرماتا ہے کہ ضرور وہ قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے آپ کے ساتھ چلتے تو یہ ان کی جو جھوٹی قسم گھر ہے اس کا ذکر اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ خبر پہلی جو ہے وہ فرما دی دیم او اپنی جانوں کو یہ ہلاک کرتے ہیں یعنی جھوٹی قسم کھا کر یہ اپنی جانوں کو ہلا کرتے ہیں اور یہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسم کھانا سب بھی ہلاکت ہے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ رب العزت کا پاک نام لے کر پھر جو ہے وہ بندہ جھوٹی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق رفیق کا فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین مبین الحمد الحمدللہ آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر بیالیس تک جو ہے یہ آج ہمارا تفصیل قرآن کا سلسلہ ہوا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر ترتالیس سورہ توبہ سے تفصیل قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ پھر شروع کریں گے الحمدللہ آپ جانتے ہیں قرآن و سنتی دی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سالانہ بین الاقوامی روح پرور سنتوں بھرا اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں تعیث چوبیس اکتوبر کو ہو رہا ہے الحمدللہ روزانہ ہم یہاں دعوت دینے کی شہادت حاصل کرتے ہیں آپ بھائیوں کو مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنے اپنے شہروں علاقوں ملکوں کے مبلغین کے ذریعے بھی یہ دعوت پہنچ رہی ہے آپ خود بھی پہنچا رہے ہوں گے اس دعوت کو مزید عام کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں ہم سب کو جانے کی بھرپور طریقے سے توفیق توقیقت فرمائے اور اللہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے اور بھی اسلامی بھائی جو ہیں اس اجتماع میں جائیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اس عظیم الشان ہونے والے اجتماع کو اللہ تبارک و تعالی شریروں کے شر سے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے اور میرے اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ تحمۃ تمام علماء اہل سنت کا سایہ شکت ہمارے سروں پر سلامتی کے ساتھ سلامت فرمائے تا اور دعوت اسلامی کے ہر ہر اجتماع کی حفاظت فرمائے ہر دعوت اسلامی والے کی اور ہر بلکہ ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو دعوت خوب عام کریں جو دن گزر پہ جا رہے ہیں کہ جتما قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی بہت تیاریاں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زبانوں میں تاثیر فرمائے پیدا فرمائے کہ ہم جس جس کو بھی دعوت دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دعوت کو قبول کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ اللہ جس طرح مالی تعاون بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور جو جو ان کے ذریعے اسلامی بھائی اجتماع میں جائیں گے اللہ تعالیٰ بے شمار اجر اپنی ربوبیت کے مطابق عطا فرمائے ان کو بھی اور جن کے ذریعے سے جا رہے ہیں ان کو بھی آمین آمین آمین اللہ آمین تو ابھی ناشری پرے پلے فرمائیں ان شاء اللہ پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ درس کی ترکیب بنائیں گے کہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم جوابات دے سکیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کوئی بھائی تشریف لے آئیں کوئی بھائی تشریف لے آئیں ہینڈ ریس کریں ہینڈ ریس کیجیے جی تشریف لائیں عامر